السلام علیکم مفتی صاحب اسلام علیکم اور باقی بھی بہن بھائیوں کو بھی سلام میں تو سلام کرنے آیا تھا چلو نہیں بھائی آپ نے موقع دے دیا تو مفتی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اچھا مفتی صاحب مجھے میوزک میسی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کچھ پڑھا اس کے بارے میں اور میں جو کنفیوز ہوں کچھ لوگ کہتے مطلب یہی ہے ان کا کہ کچھ لوگ کہتے میوزک جائز ہے کچھ کہتے جائز نہیں ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جی شکریہ نئیم بھائی آپ نے کوشش کر کے شیبلی بھائی کی پیاری پیاری آواز جو ہے وہ ہمیں سراہ دی شبلی بھائی بھی آج کا میرے خیال میں کسی ایسے بتر ہیں کہ جس نے شیبلی بھائی کی آواز کو بھی عورت قرار دے دی ہے کافی دنوں کے بعد آج شیبلی بھائی کی آواز جو ہے وہ کھانوں میں رس بول رہی ہے شکریہ شیولی بھائی تو اس میں مجھے تو آج تک کوئی ایسا شخص این بھی شخص میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ موسیقی جو ہے وہ حلال ہے طور پر احادیث کریمہ جو ہیں وہ موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ یہاں ان کو بیان کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوگا لیکن بہرحال چونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی بہت سارا چل رہا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ چند منٹ اگر وقت دیں تو اس مسئلے پہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ دھیان کر دیا جائے یہ بہت بڑی وبا ہے آج کل تو اس میں پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ کچھ گراوش کر دوں اور اس کے بعد کچھ علمائی کے جو ہیں وہ اقوال بھی اس سلسلے میں نقل کرنے کی کوشش کر دوں گا تو یہ حدیثی جو ہے یہ بخاری بخارشی کی حدیث ہے جلد نمبر دو صبح نمبر آٹھ سو سینتیس پہ یہ حدیثی ہے حضرت عدرمان بن غنم الشرعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو عامر اور ابو مالک الحشری ہے بلہ رضا بانی سامع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا بے کو مین امتی اقوام یا تہلون ہری رول خمر بل کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ذنا ریشت شراب اور معزف یعنی آلات گنا اور سوقی کو الال قرار دیں گے ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں یہ ایک گھر شام کو اپنے جانوروں کا لیبل لے کر لوٹیں گے اور میرے پاس کوئی فقیر اپنی حاضر لے کر آئے تو کہیں گے کل آنا اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو حلال کر دے گا دوسرے لوگ شراب اور باجیوں وغیرہ کو حلال کرا دینے کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا الیاز و بلّہ یعنی جو لوگ گانا سنتے ہیں ان کی سکار کہاں ہے کہ قیامت تک اللہ جلو ان کو یعنی بندر اور خنزیر کی شکل ان کی کر دے گا ارس ادیشی میں موسیقی کے حلال کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بندر اور خزیر کی شکل میں مسح کیے جانے کی مئی سنائی ہے بندر اور خنجو کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حقیقت بندر اور خنجو کی شکل میں مستقل کر دیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ان کے کلو بندر اور خنجول کے اخلاق اور قلوب کے ساتھ تبدیل کر دیے جائیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایسا ہے لوگوں کے دل وہ خنبیر کتنا گہریائی کتنا مائل ہوتے ہیں گانے بجانے سن سن کر انیرا کا انڈا راہ کالا الجن کو مضامیر اور شیطان فرمایا گھنٹی شیطان کا مضامیر یعنی بانسری یا ساڑل ہے یہ ابھی صحیح مسلم میں جلد دو سوا نمبر دو سو دو میں ہے حضرت ابو امام <سلام> رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید و بہت نہ کرو انہیں گانا بجانا سکھاؤ نہ اس کی تجارت میں خیر ہے ان کی قیمت حرام ہے اور اسی کی مثر میں یہ آئے کریمہ اسی مثر میں یہ آئے کریمہ نازل ہوئی وانی نندا سے میں عشتر لحم <سلام> نہیں اب اللہ ان سلی اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یعنی لابھ و ناب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے اس کو گمراہ کر دیں جاب کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انما نہیں ان لوہے ان سوت نے احمد سوتا ان دا نگمت اللہ و نگ مضامی ووت ان دا مسیبہ ہم شہ و شط ودنت شیطان مجھے ایسی دو آوازوں کے سننے سے مرا کیا گیا جن میں فس کو ایک وہ آواز جو جانے بجانے اور مضامی شیطان سے متعلق ہو اور دوسری وہ آج جو مصیبت کے وقت منہ نوچے گرے بار پھاڑنے اور پکار کے مطابق امام ابن جلد نمبر تین میں اس کو نقل کیا امام حسن مصری سے نقل کیا حضرت ابو الما رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ سمایا نے ادامت اور کیا اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجانے والے حالات مسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم دیا جن زمانہ جانے پوچھا ہوتی تھی تو ایسے بھی معلوم ہوا اور آگے اسی حدیث کے آخر میں اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم اور تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے انہوں نے ابو بکر بہتری نے سننے کمرہ جلد نمبر چار اس کو نقل کیا میرے جبو خدارہ بات روایت ہے کہ آپ فرمایا آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مس کر کے بدے و خنویر بنا دیا جائے گا صحابہ نے الفیظ یار خلا کیا آپ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ آپ اللہ کسود ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت سے مستحق نہیں آپ کر رہا ہاں خبر وہ نمازیں پڑھتے ہوں روزے رکھتے ہوں حاجی کرتے ہوں صحابہ نے القیہ یار سُنا ان کا جرم کیا ہوگا آپ نے شاعر وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجوں کو بجائیں گے اور شرابیں پیئیں گے اور اس کی تاب و لال میں وہ رات بسر کریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے علامت محمد الدین اینی نے اس کو عمدہ پھلکاری جلد نمبر تین صبح نمبر ایک سو ستر میں نقل خبا ہے اور ہمارا کہ اس کو امام ترندی نے نقل خما ہے ایمان شرح شرح رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے دف کی آواز سنی کو بڑھایا جس گھر میں دف اس میں فریج سے داخل نہیں ہوتے امام ابو بکر بن شہبہ نے اس کو نقل کیا جلد نمبر دو کپڑا نمبر ایک سو ترانوے اگر تبیلہ نمبر ابھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ اللہ تعالیٰ نے میری امر پر شراب جوا بربر اراب مسیقی کو حرام کر دیا اور ویگر کی نماز زیادہ کر دی اس کو اس روایت کو نظر کیا امام احمد میں حمل نے مصرت جلد نمبر دو سوا نمبر ایک سو بن بن اللہ اللہ خمر, خمر العالم میرے ضابط بھر تعالیٰ نے مجھ پر شراب قبل بربت یعنی علاقے موسیقی کو حرام کر دیا اور گزیرا شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام جہانوں کی شراب کا تیسرا حصہ میں نے ابھی مالک یہی سرمایہ کہ میری امت کے بعد لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے اور ان کے پاس علاقے موسیقی بجائے جائیں گے اور بانے باریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے گا ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اس کو نقل کیا امام دینے شردا نے کی جلد نمبر آٹھ حضرت ابن بات رضی اللہ ہو عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو پر شراب جوا تبل اور ہر نشہ ور چیتوں کو حرام کرار دیا سور کمر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بائیس ہر کہتے ہیں جو شخص کسی جانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشا ڈالے گا جو گانا آدمی سنتا ہے قیامت کے روز اس کی سزا یہ ہوگی کہ فری سا پگلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد بن بشر بشر رضی اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاء اللہ سنایا اسمت کیا کر میں ایک قوم ہوگی جو شراب نوشی اور راحت موسیقی میں مشغول ہوگی اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور انہیں بندر اور خزیر بنا دیا جائے گا اسی طریقے سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ امام احمد نے مسلم نے روایتوں نے سرکہ حسین عبداللہ ابن اب سے کہ ہمارا آلات موسیقی حرام ہے قبل حرام ہے بانسری حرام ہے یہ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آکا تین سال سے آلات موسیقی کے توڑنے کے لیے مبوز کیا گیا ہے اللہ اکبر یعنی میرے آقا کا کام کیا ہے بے سب کا ایک مقصد یہ ہے وہ اس کو بے کثرت مذاہر ہے مجھے مبور سے فری کیا گیا کہ میں علاط موسیقی کو توڑ دوں اور فرمایا کہ گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زمینیا کی کمائی حرام ہے اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر تم نے بار پر اللہ تعالیٰ سے لا کر سورج اور فلم علی سمجھ فرمایا جانک کے دن اللہ تعالیٰ گھمائے گا وہ لوگ کہا ہے جو اپنے کمروں اور آنکھوں کو موسیقی اور شیطان سے دور رکھتے تھے انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو فرشتے انہیں آگ مشک اور انبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ گھمائے گا ان کو نئی تسلی اور تمجوس سناؤ پھر فرشتے ایسی آواز سے اللہ کا رہ سنائیں گے کہ سننے والوں نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی حضرت ابو تبو صاشری رضی اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ فرما کے شخص نے کس نے سنا اسے جنت میں روحانی عید کی آواز سننے کی اجازت نہیں ملے گی حضرت علی رضی اللہ کون سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پندرہ قسم سے کام کرنے لگے دن پر نزول عذاب جائز ہو جائے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے کام ہے جب مالی گنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو جرمانہ بنا لیا جائے جب انسان اپنی بیوی کا کہا مانے اور اپنی ماں کی نافانی کرے جب اپنے دوست سے وفا اور اپنے بار سے بے وفائی کرے جب مساجد میں شور و غل کیا جائے جب گٹیا آدمی قوم کا سربراہ بن جائے جب کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شراب پی جائے اور ریشم پہنا جائے اور گانے والی عورتوں اور علاقے مسیقی کو مشورہ بنا لیا جب امت کے باب آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہ جیسے شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں تو اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھنسنے اور مقصد کے واقعات کا انتظار کرنا الاز اللہ ہے تو دیکھ لیجئے کتنی یہ آدیش مبارکہ ہیں لیکن میں یہ حکم ہے کہ یہ سننے والا گانا جانا سننے والا جو ہے یہ کتنا بڑا اس کو آزاد ہوگا فتابہ عالمگیری میں ہے بغیر ساز کے گانے میں یہ اختلاف ہے بعض و نے کہا کہ یہ مت نکا ہے اور اس کا سننا گناہ ہے شیخ الاسلام کا یہی نظریہ ہے اور اگر بلا کسر سن لیا تو گناہ نہیں بعض و نے کہا کہ فصاحت اور نظم قوالی کے استفادہ کے لیے گانے میں کوئی حرج نہیں بعض و نے کہا کہ جب اکیڑا ہو تو دور کرنے کے لیے گانے میں کوئی حرج نہیں یعنی اچھے اشعار ہوں بےآیائی نہ اور خات موسیقی ہرگز نہ ہو تب یہ بات ہو رہی ہے اگر اشعار میں حکمت عبرت یا فقہ کی بات ہو تو مکرو نہیں تبیلین میں اسی طرح اگر شعر میں کسی زندہ اور معین عورت کا ذکر ہو تو مکرو ہے اگر فوج شدہ عورت کا ذکر ہو اور اسی طرح غیر معین عورت کا ذکر بھی مکرو ہے نوازل میں ہے کہ جب اشعار میں فرق شراب اور دہرچ لڑکوں کا ذکر ہو تو اس کا گانا مرتو ہے یہ ہے بغیر ساز کے جب اترا آ, یعنی مقود کرا گیا آرام تو سازوں کے ساتھ کیسا ہوگا گانا جو ہے جیسا کہ حضرت سینا عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گانا کو مسیحی یہ انصفاق پیدا کرتی ہے آدمی مناسب ہو جاتا ہے واللہ اللہ مجد کریم ہمیں ان بے حیاں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میرے علم میں کوئی ایسا علمی آدمی نہیں ہے کہ جس نے گانے بجانے کو جائز کہا ہو یا ساز کو جائز کہا سخت حرام اور ناجائز ہے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بچائے ہمیں مکی ادھر ادھر مکی میں استعمال میں ایک روایت نقل کی کہ شاوت کے ساتھ امرد بچے کو دیکھنے والا اور موسیقی سننے والا دونوں ایک یعنی جو شاوت کے ساتھ امرد بچے کو دیکھتا ہے تو اس کے کانوں میں اس کی آنکھوں میں لوہا پگلا کر سرمچو بنارا ڈالا جائے گا جائے گا سنتا ابھی حدیث میں بھی گزرا تو اس کے کانوں میں شیشا پگھلا کر ڈالا جائے گا اعلی یاد و اللہ نے گانے کی بجائے نعت اور موسیقی کی بجائے ذکر کر